خیر اٹھارہواں سپارہ ہے سورہ مومنون شریف سے اورتیس سے, سے, سے, سے ہم آغاز کر رہے ہیں الحمد للہ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 یا اللہ اللہ ہے سورہ مومنون شریف کی آیت نمبر تینتیس سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں میرا خاص پروردگار بول اس قوم کے سردار جنہوں نے کف کیا اور آخرت کی حاضری کو جٹھلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تمام پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے, ہے اور اگر تم کسی ایسے تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو آیا کم ان کم ایزام تم وسم تم پورا ایزام کم مخرجون کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے ہا تا ہئی ہا تا لیما تو کتنی دور ہے کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یہ اللہ الا حیات والد دنیا نموت ونحیا وما نحن بمضعوطین وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں ان ہوا ال رجل رجل رجل, رجل, رجل نسترا علی الله کذبا وما نحن له بمؤمنین وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اسے ماننے کے نہیں تو یہ آیت نمبر تینتیس سے آیت نمبر اڑتیس تک جو ہے وہ ہم نے تلاوت کیا ہے ان آیات مقدسہ میں میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے درس یہ دیا جا رہا ہے کہ اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور کی حاضری کو جٹھلایا انہیں وہاں کے ثواب اور عذاب وغیرہ کو جٹھلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا یعنی بعض کفار جنہیں اللہ تعالی نے فراغی عیش اور نعمتیں دنیا عطا فرمائی تھی اپنے نبی علیہ السلام کی نسبت اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے یعنی اگر یہ نبی ہوتے تو ملائکہ کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے ان باتوں کے اندوں نے کمالات نبوت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے لگے یہ بنیاد ان کی گمراہی کی ہوئی چنانچہ اسی سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپس میں کہنے لگے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو اللہ اکبر تو یہ بیماری دراصل انبیاء کرام علیہ اللہ کو اپنے جیسا بشر کہنے کی پہلے کی امتیں بھی اپنے اپنے انبیاء کرام الحم الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر کہتی رہیں اور جنہوں نے کہا وہ کفر انہوں نے کیا اور اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا اس امت میں سے بھی جو لوگ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں ایسے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح بشر ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ ان پر کھلے عام عذاب اس لیے نہیں آتا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو کم سے کم دنیا میں جتیمائی عذابات سے یہ محفوظ ہو گئے ورنہ رسوائی تو مقدر میں ہے اور اللہ نے آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار رکھی ہے میرا رب فرما رہا ہے کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے ان قبروں سے زندہ تو کتنی دور ہے کتنی دور ہے ہئی ہاتا ہئی ہاتا جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی انہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بہت بعید جانا اور سمجھا کہ ایسا کبھی ہونے والا ہی نہیں اور اسی خیال باطل کی بنا پر وہ کہنے لگے کہ وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں صرف اتنا ہی ہے حالانکہ یہ ان کی بھول ہے کہتے ہیں کہ ہم مرتے जीते हैं ہیں یعنی ہمیں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں یعنی مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا نہیں اور اپنے رسول کی نسبت انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا محاذ اللہ یہ اپنے آپ کو اس کا نبی بتایا اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور ہم اسے ماننے کے نہیں دلی پیغمبر علیہ السلام جب ان کے ایمان سے مایوس ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم انتہائی سرکش،, سرکش ہے تو ان کے حق میں بد دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کر دی اب وہ دعا کیا ہے وہ اگلی آیات میں ان کا ذکر ہو رہا ہے تو یاد رکھیے اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد جس قوم کو اللہ نے قاعدہ فرمایا اور ان میں رسول کو مبعوث فرمایا وہ قوم عاد ہے کیونکہ پرانے مجید کی اکثر صورتوں میں قوم نوہ کے بعد قوم عاد ہی کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ قوم سمود ہے کیونکہ ان آیات میں آگے چل کر مومنون کی آیت نمبر اکتالیس میں فرمایا ہے کہ ایک زبردست چنگار نے ان کو پکڑ لیا اور یہ عذاب قوم سمود پر آیا تھا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس قوم کا مصداق حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین ہے کیونکہ ان کی ہلاکت بھی ایک زبردست چنگار کی وجہ سے ہوئی تھی تو مشہور قول کے مطابق یہ قوم عاد ہے تو دیکھیے اس قوم کی طرف جس رسول کے بھیجنے کا ذکر ہے وہ رسول بھی اللہ نے اس قوم میں سے ہی بھیجا تھا جن کی نشو و نما انہی کے درمیان ہوئی تھی جس کو وہ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے ان کے خاندان مقام مولد اور ان کی سیرت اور کردار سے اچھی طرح واقف تھے اکثریت کے قول کے مطابق یہ رسول حضرت حد علیہ صلاح وسام تھے مگر ان کی قوم نے جو ہے ان کو جٹلایا ان کو اپنے جیسا بشر کہا اور جنہوں نے کہا وہ کافر ہوئے میرا پاک پرور فرما رہا ہے اس پر کہ انہوں نے مجھے جایا اللہ نے فرمایا کہ کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچتا ہوئے تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا تو دور ہوں ظالم لوگ یہ تین آیات ہیں اکتالیس نمبر آیت تک یہ تلاوت کی ہے ہم نے انتالیس چالیس اور اکتالیس نمبر آیات ان میں رب کریم نے حضرت حود علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ عرض کی اے میرے رب میری مدد فرواں اس پر کہ انہوں نے مجھے جٹھلایا تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچھتا ہوئے یعنی اپنے کفر و تقزیب پر جب کہ عذاب الہی دیکھیں گے تو پچھتائیں گے تو انہیں آلیا سچی چنگار میں یعنی وہ عذاب و حالات میں گرفتار ہو گئے تو ہم نے انہیں گاس کوڑا کر دیا اللہ اکبر قبیرہ یعنی وہ ہلاک ہو کر گاس کوڑے کی طرح ہو گئے تو دور ہوں یعنی خدا کی رحمت سے دور ہوں انبیاء کی ترجیح کرنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہوں ظالم لوگ اور ظالم وہی ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے نبیوں کو جٹلاتے ہیں تو جب وہ رسول اپنی قوم کے اقابر اور عصا کے ایمان لانے اور پیغام حق کو قبول کرنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے میری تقزیب کی ہے تو رب نے فرمایا کہ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ یہ اپنے کیے پرپش مان ہوں گے اس کا محمل یہ ہے کہ ان کے قوم کے سامنے عذاب کی علامات نمودار ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ اپنے نبی کی دعوت قبول نہ کرنے پر بچ پائے اور عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا قبول نہیں ہوتا اس لیے ان کو اپنی ندامت اور حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا بیالیس سے چوالیس تک تین آیات تم من بعدهم آخرین پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی ما کوئی امت اپنی میں آج سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے گا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا جب کسی امت کے پاس اس کا رسول لایا انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے اور انہیں کہانیاں کر ڈالا تو دور ہوں وہ لوگ کے ایمان نہیں لاتے اللہ اکبر ان آیات مقدسہ میں ارشاد یہ فرمایا گیا ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی انہیں یعنی مسلے قومیں سادش اور قوم لومی شعیب وغیرہ کے یعنی اور قومیں پیدا کی کوئی امت اپنی معد سے نہ ٹہلے جائے نہ پیچھے رہے یعنی جس کے لیے حالات کا جو وقت مقرر ہے وہ ٹھیک اسی وقت حالات ہوگی اس میں کچھ بھی تقدیم بتاخیر نہیں ہو سکتی پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھتلایا اس کی ہدایت کو نہ مانا اور اس پر ایمان نہ لائے تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے بعد والوں کو پہلوں کی طرح ہلاک کر دیا اور انہیں کہانیاں کر ڈالا کہ بعد والے افسانے کی طرح ان کا حال بیان کیا کریں اور ان کے عذاب و ہلاک کا بیان سبب عبرت ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کبھی امبیا علیہم الصلاۃ وسلام کا تفصیل سے واقعہ ذکر فرماتا ہے اور کبھی ان کا اجمال سے واقعہ بیان فرماتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ان آیتوں میں جن رسولوں کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت لط علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاط و سلام ہیں تو اللہ تعالی نے جو ہے وہ ایسے امتوں کو بدبختوں کو تباہ و برباد کر دیا جو کہ اس کے نبیوں کی تکلیف کرتے تھی تو فرمایا درس دیا کہ ہم نے بعض قوموں کے فنا ہونے کے بعد دوسری بعض قوموں کو پیدا فرمایا اور ہر قوم کی طرف ایک رسول کو مبعوث فرمایا اور ہر بعد والی قوم اپنے سے پہلی قوموں کی تقزیب کے راستے پر چل پڑی جن کو اللہ انواع و اقسام کے عذاب نازل فرما کر غرق کر چکا تھا پھر اللہ نے ان کو بھی ان کی تقزیب کی وجہ سے ہلاک کر دیا حتیٰ کہ وہ محض قصہ کہانی بن کر رہ گئے آیت نمبر پینتالیس سے انچاس تک میرا رب ارشاد فرماتا ہے تم ارسلنا موسا و اخاع وارون و مبین پھر ہم نے موسا اور اس کے بائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن صنعت کے ساتھ بھیجا ملاق قوما عالین فرآون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے غرور کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے تھے ان دی عابدون تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے پقا نو مین المہ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو کتاب لعلہم ہلاکیاں اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت ہو ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پھر ہم نے موسا اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتیں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا روشن سند سے مراد کیا ہے یعنی انہیں حصل اصا وید وغیرہ موجزات کے ساتھ حضرت مسا علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے غرور کیا یعنی فرعون اور اس کے درباریوں نے اپنے تکبر کے باعث غرور کیا اور ایمان نہ لائے اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے یعنی بڑی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم سے جب حضرت مسا و ہارون علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر یعنی حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہم صلاحت والسلام پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے یعنی بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے تو یہ کیسے گوارا ہو کہ اسی قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لا کر ان کے متی بن جائیں تو انہوں نے ان دونوں کو جٹھلایا تو ہلاک یہ ہو گئے یعنی غرق کر ڈالے گئے اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی یعنی طوریت شریف فران اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد اللہ نے طوری طا فرمائی کہ ان کو ہدایت ہو یعنی حضرت مسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ہو حضرت مسا علیہ السلط کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں اللہ حرب العزت نے یہاں پر ان کے معجزات کا ذکر بھی فرما دیا کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور پھر ان بدوقتوں کا ذکر بھی کیا پھر آن اور اس کے درباریوں کا کہ جنہوں نے حضرت مص علیہ السلام پر جو ہے یہ لوگ ایمان نہ لائے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اس کے بیٹے کو نشانی کیا اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا یعنی حضرت علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما کر اپنی قدرت کی نشانی ظاہر فرمائی اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین یعنی بیت المقدس جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی یعنی زمین ہموار فراغ پھلوں والی جس میں رہنے والے با آسائش بسر کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ صلاح والسلام کا واقعہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں ہم بیان کر چکے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ وسلام کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دی، دیا کیونکہ ان کو بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور پیدا ہوتے ہی پنگوڑے میں ان کو متقلم بنا دیا اور ان کے ہاتھ سے مادر گارندوں کو برس کے مریضوں کو اللہ تعالی نے شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا اور حضرت مریم کو بھی اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا کیونکہ وہ بغیر مرد کے حاملہ ہوئی ان کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے اور جب حضرت ذکری علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے تو انہوں نے یہی جواب دیا سورہ عال عمران کی آیت نمبر سینتیس میں ہے کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں ہوا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رض کا عطا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تبارک وطہ نے یہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح کا ذکر پاک جو فرمایا ہے آیت نمبر اکیاون ہے ارشاد خدا بندی یا امارو نا علیم اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ مراد اس سے کیا ہے یہاں پیغمبروں سے مراد یا تو تمام رسول ہیں اور ہر ایک رسول کو ان کے زمانے میں یہ ہدا فرمائی گئی یا رسولوں سے مراد خاص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا حضرت عیسہ علیہ السلام ہیں کئی اقوال ہیں تو فرمایا کہ میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں یعنی ان کی جزا عطا فرماؤں گا یعنی جزا عطا فرمانے والا اللہ تبارک وطا اعلی جل جل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے مراد ہیں حضرت سلکر موس علیہ السلام بھی مراد ہیں یعنی سارے رسول بھی اس سے مراد ہیں کہ ان کو اپنے اپنے زمانے میں نجات دی گئی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور پاکیزہ رز کھانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ ہوتا اعلیٰ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کا عام نہیں کھایا اور اللہ کے نبی داود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے سبحان اللہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص لکڑیاں کاٹ کر اس کا گٹھا اپنی پشت پر لاد کر لائے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے وہ اس کو دیں یا منع کر دیں تو رسق حلال کمانے سے متعلق کھانے سے متعلق یہاں فرمایا گیا ہے اور اللہ رب العزت نبیوں سے کلام فرما کر ان کی امتوں کو بھی درخت دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پاکیزہ رز جو کھانے سے متعلق فرمایا گیا تو ان نبیوں اور رسولوں کی امتوں سے فرمایا گیا گویا کہ نبیوں اور رسولوں کو پکار کر کہ وہ رز کے حلال کھائیں آیت نمبر 53 ہے ارشاد فرمایا گیا بلکہ آیت نمبر 52 اور 53 دونوں کی لاوت کرتا ہوں امت حکم امت انارم فتح اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو فتح کلو خز دن بما لون تو ان کی امتوں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے ان دونوں آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے یعنی اسلام اور میں تمہارا رب ہوں تم اس سے ڈرو تو ان کی امتوں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہیں فرکے فرقے ہو گئے یہودی نصرانی مجوسی وغیرہ وغیرہ تو ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے یعنی اپنے ہی آپ کو حق پر جانتا ہے دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں اور اب اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے محبوب علیہ صلاط والسلام سے اگلی آج میں خطاب فرمایا تو امت کا معنی یاد رکھیے دین کے لیے امت کا لفظ ہے اور امت کا معنی ہے جماعت امت کا معنی ہے جماعت اور اسی طرح اللہ سبارکباط اعلی جلا الح نے جو ہے یہاں پر دین اسلام کی بابت جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے اور دین اسلام سے متعلق اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تمہارا دین ایک ہی دین جو ہے وہ کر دیا کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ سلاطلام کے لیے دینی اسلام کو پسند فرمایا جیسا کہ ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ علیم اکملۃ القم دین اکم الکمل تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا اللہ اکبر کا ملا اگلی آیت مقدسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد جلالہ ارشاد فرمادہ ہے اللہ محمد صلی اللہ و مولانا محمد و و محدود وبارک وسلم یہ بیلکس پر مجھے پھر انوائٹ کریں شاید کوئی وہاں پرابلم ہو رہی ہے اللہ محمد صلی اللہ سے بیلکس پر پرابلم ہے نا اچھا چلیں چھوڑ دیتے ہیں اوکے okay, ہو جائے تو بتا دیجیے گا اللہ صلی سے مولانا محمد اللہ صلی سے مولانا محمد المحدین جوارک وسلم ٹھیک ہے جی اللہ اللہ تبارک و تعالی حال جلالہ ارشاد فرما رہا ہے آئے نمبر چون ہے ارشاد خدا بندی ہے پغر ہم تھی غم رات تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں ایک وقت تک نشے سے مراد کیا ہے ان کے کفر و ضلال اور ان کی جہالت و غفرت میں ایک وقت تک یعنی ان کی موت کے وقت تک تو اللہ تبارک بطالیہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کو چھوڑ دو اب یہاں پر چھوڑنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ جلا جلال الح نے ان کو موت کے وقت تک چھوڑنے سے متعلق ارشاد جو ہے وہ فرمایا ہے اور ارشاد فرما دیا کہ اے رسول مکرم آپ ان کو ان کے کفر کی غفلت میں چھوڑنے حتیٰ کہ ان کا وقت جو ہے وہ آ جائے تو اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کو ان, ان کو چھوڑ دیں ان لوگوں کو چھوڑ چھوڑ دی دیں لوگوں دیجئے جو اپنے پیش رو کفار کے حکم میں ہیں اور ان کے کفر اور سرکشی کے باوجود جو ان سے عذاب مؤخر ہو رہا ہے اس کی آپ روانہ کیجئے تو ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تبارک و وطالیہ جلا جلا نے ایسے لوگ کہ جو کفر پر ہمیشہ رہنے والے تھے میرے پاک پروردگار دگار از وجل نے ان کے چھوڑنے کا ذکر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے وہ فرما دیا اور یہ فرمانا ظاہر ہے اسی وجہ سے تھا کہ اللہ رب العزت کے علم میں ان کے کفر سے متعلق معاملہ تھا کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ کافر ہی رہیں گے تو فرما دیا تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں ایک وقت تک اور ایک وقت تک سے مراد کیا ہے ان کی موت کے وقت تک میرا رب ارشاد فرماتا ہے آئس نمبر پچپن چھپن أَنَّمَا بِهِ <وَبَنِين> کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے رات اب بلا یش ارون یہ جلد جلد ان کو بلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خبر نہیں کی. ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے یعنی دنیا میں یہ جلد جلد ان کو بلائیاں دیتے ہیں ہماری یہ نعمتیں ان کے اعمال کی جزا ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہے ایسا خیال کرنا غلط ہے واقعہ ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں خبر نہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دینے سے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ کفار سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اولادیں بہت زیادہ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں طاقتور ہیں تو شاید اللہ ان سے راضی ہے تو رب فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ ان کو ہم مہلت دے رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ اور اللہ تعالی کی مہلت ہمیشہ یاد رکھیے بعضوں کے لیے اچھی ہو جاتی ہے بعضوں کے لیے جو ہے بڑی جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت جن کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق دیتا ہے تو ان کے لیے تو یہ مہلت اور ڈھیل زبردست ہو جاتی ہے لیکن جو اپنے کفر اور سرکشی میں جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جائیں تو ان کے لیے یہ مہلت جو ہے بہت سخت تر معاملہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ جتنے گناہ زیادہ جتنے کفر زیادہ اتنا ہی عذاب زیادہ میرا پاک پرور دگار ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر ستاون سے اکسٹھ ست آئے تک تلاوت کرتا ہوں ارشاد خدا بندی ہے ان اللہ دین مشفقون بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہ ہوئے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے وین یو اتو نا ویلا تم انب راج ار اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کے ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے خیرم اللہ صدق یہ لوگ بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہ میں ہوئے ہیں انہی کے انہیں اس کے عذاب کا خوف ہے اللہ کے عذاب کا خوف ہے حضرت امام حسن بصری ربی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن نیکی کرتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے اور کافر بدی کرتا ہے اور ڈرتا نہیں تو رب فرماتا ہے وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں کیلئے اس کی کتابوں کو مانتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں جو کچھ دیں زکوات صدقات یا یہ معنی ہے کہ اعمال ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف گرنا ہے پرمدی کی حدیث میں ہے کہ حضرت سیادتوں عائشہ صدیقہ طاہرہ کہیے رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں فرمایا اے صدیق کی نور د ایسا نہیں یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نا مقبول نہ ہو جائیں اللہ اکبر تو فرمایا یہ لوگ بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے یعنی نیکیوں کو مانا یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں اور امتوں پر سبقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے تو اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے مشرقین کی مذمت فرمائی تھی اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تحسین فرمائی ہے کس طرح کہ مومنین اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے جو لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی شفا جو ہیں وہ یہاں پر بیان فرمائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تبارک کا وطالعہ نے اپنے جہاں پر منکرین کا بیان فرماتا ہے وہیں پر اللہ تبارک کا بطع جلد جلا جو ہے وہ مسلمانوں کی شان اہل تقوا کا حال بھی بیان فرما دیتا ہے اللہ تبارک کا بطالہ ہمیں اپنے پیارے پیے دین دین اسلام پر ثابت قدمی ادا فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے عمین اللہ آمین آمین, آمین, اللہم آمین, ثم آمین وما علینا اللہ المین تو الحمد اللہ کے فضل سے آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 61 تک درس ہمارا ہوا ہے اور کل انشاءاللہ اللہ آیت نمبر 62 سے لے کر بقیہ سورت کی جتنی آیتیں ہیں تقریباً 118 سو آیتیں ہیں ٹوٹل تو ہم کل اللہ نے چاہا تو سورہ مومنون سے متعلق درس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ سورہ مومنون کا جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا اور پھر پرسوں سورہ نور جو ہے ان اس سے متعلق درس کا بھی آغاز ہو جائے گا تو کل انشاءاللہ سورہ مومنون جو کہ اٹھارہویں سپارے میں ہے اس سے متعلق درس ہمارا مکمل ہو جائے گا اللہ حرب العزت اپنی پاک بارگاہ میں ہمارے دروس کو قبول فرمائے اخلاص دے اور اپنی رضا عطا فرمائے آمین آمین, اللہم آمین جزاكم اللہ آمین جزاک اللہ خیر کوئی بھائی تشریف لے آئے اور نعت شریف لے فرما دیں کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ درس سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا انشاءاللہ تو آمین گیارہ بارہ آپ تشریف لائیں